اللہ و, و, و, اللہم و سن محمد و عالم حمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شامل نکل برادران ہیں سب کو سلامت کرتا ہوں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف مزاج درست نمبر 670 سو ستر پبلک تین سو بارہ ہے دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور اوراد ہتھیا کے درس نمبر 312 ہیں اور آج حتھیے میں آج ہم ایک نیا عسم مقدس مقدس نمبر اسمایہ حوصلہ میں سے انیسواں ان اسم اسمایہ حوسنہ میں سے انیس سواں یا رضاقو نیاسم قدس ہے اس اسم مقدس کی توضحات لغت کے حوالے سے قرآن پاک میں اسم مقدس اور اس کے فض و برکات تین مطالب متعلق مشتمل توضیحات ہوں گے انشاءاللہ تو پہلا عنوان جو ہے الرزاق جل الجلال کے لغوی معنیٰ و توضیحات کے عنوان سے اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے مختلف کتابوں سے متعلق جو عرمان الغت نے تشریحات کی ہے وہ نقل کر رہا ہوں الرزاق اس کا جو ہے مادہ یہ لفظ کہاں سے بنائے تو رزق سے رازقع ہے اس کا راز اکاب ہے مدث اصل حروف ہے اسل جس سے یہ کلمہ بنایا اس میں لام ال ہے ہان یہ بیچ میں ذاخوات الف ہے یہ کلمہ دہ حروف اضافہ کر کے یہ یش مقندس بنائے اس کا فعل جو ہے رضا کا یرز رزقن سے ہے اس کا فیل رضا کا یرز کو فیل ماضی مزارے رزقن جو ہے مزدر ہے اس کا معنی روزی پہنچانا رزقن کا معنی روزی پہنچانا روزی کا معنی کریں مشہور تو روزی پانا خوش نصیب ہونا یہ معنی ہے اور الرزاق جو ہے روزی دینے والا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے یعنی صرف اللہ جو ہے باری تعالیٰ پر اطلاق ہوتا ہے رزاق کا مفون جو صرف اللہ تعالیٰ پر اطلاع ہوتا ہے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کیونکہ حقیقی معنی میں روزی دینے والا تو وہی ہے نا جو روزے کا مالک ہے روزے کا مالک ہے اور مالک ہو کر دے دیں یعنی اپنا مال دے دیں اس خاند میں بندوں کے بعد جو ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے یعنی اللہ کا عطا کردہ میں سے وہ دیتے تھے اللہ ہی وہ واحدات ہے اس کے وہ خود سے دے دیتے ہیں وہ ہر چیز کا مالک ہے میں جو کچھ سب کچھ اسی کی ہے اور وہ اپنی ملکیت میں سے دیتے ہیں لہذا الرضاق اور میں صرف اللہ باری تعالیٰ پر اجلاق ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر مبالغہ بھی ہے سب سے زیادہ رزق دینے والا سب سے زیادہ روزی دینے والا اور حقیقت میں روزی دینے والا یہ تو صرف اللہ المنجد لغذ میں اس کے یہ مانکیہ اس کے بعد ایک دوسری کتاب اس میں رزقن اس کے جمع ارزاک ہے اس کے معنی روزی آب ہر قابل انتفاع چیز ہر قابل انتہار وہ چیز جس سے فائدہ لے سکے نمبر تین خیر و بلائی خیر و بلائی اس کو بھی جو ہے یعنی ہر کنچے بلائی اچھائی وہ بھی اس معنی میں شامل ہے اور ایک اور معنی جو الرزا کا معنی اشیاء خوردنی ارزا یعنی ایک تو ہے ایک ارزا رزق کی جمع اشیاء خوردنی کھائے کھانے پینے کی چیزیں کھائی جانے والی چیزیں یہ معنی لکھا ہے عربی اردو لغت القام وسلم جدید میں نمبر تین جو ہے مقدس تو جہات جو ہے ارری یہ قرآن باغ کے جو ہے قرآن لغات کی ایک تشریح ہے. محردات راغب کے عنوان سے یعنی قدیم کتاب میں سے اس میں صرف وہ آیا وہ کلمات ہیں جو قرآن باغ میں موجود ہے دس لیا وہ فرماتے ہیں اریز کو وہ آت یہ جو جاری ہو ہاں جی وہ خواتیہ جو جاری ہو کسی نے دے دیا خواہ دنیاوی ہو یا اخروی اور رزق بیمانی نصیبہ بھی آ جاتا ہے کسی کا حصہ یعنی معین حصہ جیسے مہنے کا تنخواہ ہاں اس کے لیے بھی عرب رزق کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کبھی اس چیز کو بھی رزق کہا جاتا ہے جو پیٹ میں پہنچ کر غذا بنتے ہیں یعنی وہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پیٹ میں پہنچ کر انسانی جسم کے خوراک میں شمار ہوتی ہے جسم کو تقویت پہنچ جاتی ہے ان تمام چیزوں کو بھی رزق سے تعبیر کیا ہے کہا جاتا ہے آتا سلطان و رزق الجنود ابھی مقلا ہے یعنی بادشاہ نے فوش کو راشن دیا بادشاہ نے فوش کو راشن دیا ہاں جی اس کے معنی کیا ہے ان کا مو نصیبہ ان کے جو حصہ ہے راشن میں سے نصیبہ نصیبہ و معین حصہ کے معنی میں یہاں پر جو ہے ان کے نصیب جو معین حصہ جو راشن ہوتے ہیں ہر فوج کا اسی طرح اساط کرماں میں ولا و تج علون و تج علون رسق کا کم یعنی کیا تم جلانے کو ہی اپنا رزق قرار دیتے ہو رض کا کم کیا تم قرار دیتے ہو اپنا رزق انکم کم تو کیا تو کیا تم تمہارے جلانے کو ہی یعنی کیا تم جلانے کو ہی اپنا رزق قرار دیتے ہو یسر آیت یسرے واقعات نمبر تراسی یعنی اس آیت میں رزق کے معنی حصہ اور نصیبہ کے مطلب یہ کہ نعمت الہی کی تغذیب سوجالانا so, تغذیب کو تم نے اپنا حصہ بنا لیا تغلیب کو اپنا نصیب بنا لیا حصہ بنا لیا اس معنی میں رزق میں نے قرآن میں نصیب اور حصہ کے معنی میں آیا ہو قرآن باغ میں رزق ایک مفہوم عام میں بھی کثرت چاہیے صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں خوراک چیز نہیں بلکہ مفہوم عام میں بھی کثرت چاہیے یعنی ہر قسم کے دنیاوی و اخروی مادی و مانوی نعمتوں کو شامل ہے وفو میں عام سے مراد یہ ہے یعنی رزق بیمانی ہر قسم کے دنیاوی و اخروی مادی و مانوی ہاں جی مادی یعنی جیسے کھانے پینے کی تمام چیزیں پھل فروٹ یہ سب چیزیں مانوی میں ایمان ہوا ہے طاوا ہے اخلاق ہے صبر ہے ہاں جی یقین ہے یہ سارے جو ہے چیزیں یہ مانوی نعمتیں ہیں تو ان سب کو شامل ہے جی یعنی ہر قسم کی دنیاوی اخراوی مادی و معنوی نعمتوں کو شامل ہے جا اللہ نے فرمائے و انفقو من ماں رضا ناک ہو من قبل یات یا یوم احد نمبر دس ہے یعنی جو کچھ مال و جاہ خشمال جا اور علم ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے موت آنے سے پہلے صرف کرو ون فیکم رضانہ خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ماردانہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں موت آنے سے پہلے خرچ کرو چونکہ علم کا خرچ کرنا بھی عبادت ہے ثواب کا کام ہے خدمت خلق جس جی میں آپ اپنی طاقت اور قوت خرچ کرتے ہیں یہ بھی جو ہے عبادت ہے خدمت خلق ہے باعث ثواب ہے تو یہ کسی عہدے پر ہے ون سے غریب کی مدد کرے ان کی داد رشی کرے یہ عہدہ بھی ایک جو ہے رزق ہے ہاں جی ایک مقام ہے جاہ بھی ایک مقام ہے اس سے وعدہ کریں اور آپ کو جو بھی نئے کام آتا ہے کوئی ہنر آتا ہے اس ہنر سے لوگوں کی مدد کریں نئے کام کریں یہ بھی رزق میں آتا ہے تو یہ بہت ہی ایک وسیع مفہوم ہے نما الم خرچ کرو مما رضا جو خوش اللہ نتمِ علم ہنر ہاں جی رزق طاقت قوت وہ تمام چیز جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور تم ان سے کوئی نہ کوئی نیک کام جو ہے حاصل کر سکتے ہیں اس سے کوئی نیکی بجا لا سکتے ہیں اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اس نے چیز کو حرش کر کے جو اللہ نے آپ کو دی ہے صرف کر کے استعمال کر کے وہ سب جو ہے یہاں رزق میں آئے گا یعنی جو کچھ مال و جاہ و علم ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے موت آنے سے پہلے صرف اس طرح آیت اما رضا نعمین الحقوم <خُون> شروع صرۂ بغراء کے ابتدائی آیت آئے نمبر تین اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے رائے خدا میں صرف کرتے ہیں اس آدمی بھی رزق عام ہے جو ان تینوں دنیاوی اخروی حصہ معین سب کو شامل ہے یعنی رضق کا ایک وسیع معہوم رکھتا ہے تو رزق کا ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے تو وسیع مفہوم رکھتا ہے مطلب کہ راہ تو پھر اسی طرح رضا رزق رزق دینا وسیع مفہوم ہے تو رضا بھی وسیع مفہوم لگتا ہے ہر قسم کے نعمتوں کو عطا کرنے والا ہر قسم کے دنیاوی اہروی ظاہری مانوی ہاں جی تمام مادی اور مانوی تمام قسم کے ہر قسم کے نعمتوں سے نوازنے والا اور کبھی رزق بیمانی حمتیں بارش بھی آئی ہے پرن میں رزق بارش کے معنی میں بھی آئی ہے. جس آیت میں وفیل عرض رزق حکم وفیل سار وفی سمائے رزق وفیش سماء سر زاریت آئے بائیس تمہارا رزق آسمان میں اس آیت میں بعض مبصرین نے کہا ہے کہ رزق سے مراد بارش ہے جو ہر زی حیات کے لیے باعث حیات ہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وہ انضل نہ من سمائے مان سرح اور ہم نے آسمان سے بارش نازل کیا پانی نازل کیا یعنی بارش نازل کیا تو اس طرح جو ہے یہ جو مفردات یہ سب مفردات راغب انسانی مادہ رزق میں ہیں تو ان تمام آیتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ رزق کا ایک بہت ہی وسیع معفہ ہے وسیع مفہوم سے نمبر چار جو ہے الرزاق چوتھے کی اور کتاب سے نقل ہوں ال رضا وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں جن کی لذت سے انسان مستفید ہوتا ہے ایک بہت وسیع مفہوم ہے یہاں پر بھی وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں جن کی لذت سے انسان مستفید ہوتا ہے وہ رض کہلاتے ہیں ان کو بہم پہنچانے والا حقیقی جو ہے رضا خالق کائنات ہی ہے ہر ان کے جو ہے نعمتوں کو پہنچانا اللہ ہی ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا زی روح نہیں ہے جس کے رزق کا اہتمام خالق کائنات نے نہ کیا ہو جی بالکل قرآن نے بھی اللہ بطن اللہ الرائے رز خواہ اس روئے زمین پر کوئی زی روح جاندار ہمارے بتی میں شخشک نہیں ہے مگر اللہ فرماتے ہیں اس کو رزق باہم پہنچانا مجھ اللہ کے ذمہ ہے محمد إلا اللہ, اللّہ اللہ کے ذمہ ہے رسکو اس کو رزق پہنچانا اسی کو یہاں انہوں نے لکھا ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا روح نہیں ہے جس کے رزق کا اہتمام خالق کائنات نے نہ کیا ہو اور یہ نقطہ جو شرح ہے اوراد فتھیہ جو صبر نمبر ایک سو تین پہ ہے طالق انصاب صاحب سنت کے غالب میں انہوں نے اوراد فتح کا اشرح لکھا ہے ہاں جی اس شرح میں یہ مطالب موجود ہیں مزید انشاءاللہ توضیحات جو ہے ابھی اس سے لغوری توضیحات اور ہیں انشاءاللہ آنے والے درسوں میں دے دوں گا تاکہ ہم ار یا را یا رضا کو کہہ کر اللہ کو پکارتے ہیں تو اس کے اندر کتنی وسیع مفہوم ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کچھ مان رہے ہیں اور یا رضا کو یا رضا کو یا رضا کو کہہ کر ہم اللہ سے کیا کچھ مانگ سکتے ہیں یقیناً وہ تمام معنی جو ان لغت کے اور, اور کتابوں میں اور اسماع الحسنہ کی دن علماء نے تشریح کی ہیں ان کی کتابوں میں آئی وہ تمام وسیمہ ہوں بلکہ اس سے بھی والر ان اسماع الحسنہ کے اندر وسعت رکھتے ہیں اور ذات باری تعالیٰ خود بہتر جانتے ہیں لہٰذا میں ان ہسما کا صحیح معنی مفہوم سمجھ میں آنا ضروری ہے تاکہ ہم ان کے وسیع مفہوم کو سما ذر میں رکھ کر اللہ سے کوئی چیز منگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی چیزوں سے نوازیں گے اور آپ کو اپنی خزان غیب سے بے نیاز کریں گے انشاءاللہ شاء ہر مشکل سے نجات دلائیں گے آج کے دس میں پر اتفاق کروں انشاءاللہ ہوں ان آگے چلتا